استخارہ کی دعا کا ترجمہ اللہ انی استخیرک کا یا اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے واسطر و کا بقدرتک اور آپ سے طاقت مانگتا ہوں آپ کی قدرت کے واسطے سے واسع کا من فغل العظیم اور آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں فعن کا تقدر ولاق قدر بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا و تعالم ولا اعلم اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا و انط علم اور آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں اللہ کن كنت عالم و هذا حاد خیر فی في ديني معاشی و عاقبتی يا یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فی تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور اسے میرے لیے آسان کر دیجیے اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجیے وین کن تطالم و انحد العمر و شرالی فی دینی و معاشی باقبتی اور اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے لیے شر والا ہے میرے دین میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے فصرف ہو صرف نیان وقدالیہ القی رحی تک نسم رونی بھی تو اسے مجھ سے پھیر دیجیے اور مجھے اس سے بچا لیجیے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دیجیے وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما دیجیے